جو عباسیوں کی حکومت کے دوران اور بعد میں مستقل ہو گئی تھی گزشتہ سبق میں ہم نے چار مستقل حکومتوں کا تذکرہ کیا تھا آج کے درس میں انشاءاللہ شاء پانچویں مستقل حکومت کا ذکر کیا جائے گا جس کا نام تاریخ میں فاطمی حکومت ہے فاطمیوں کی حکومت دو سو اٹھانوے ہجری میں وجود میں آئی اور پانچ سو سرسٹھ ہجری یعنی دو سو انتر سال تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئی قامت دولت الفاطمیا فی فریقیہ صنعت و سمانی و تسعین بزامتی المہدی فاطمیوں کی یہ حکومت افریقہ میں دو سو اٹھانوے ہجری میں عبید اللہ مہدی کی قیادت میں وجود میں آئی عبداللہ مہدی کا دعویٰ تھا کہ وہ خلافت کا مستحق ہے اور یہ کہ وہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اسماعیل کے صاحب زادے محمد کا پوتا ہے فاطمی حکومت کے قیام کے لیے ایک اسماعیلی سیاہ ابو عبداللہ نے راہ ہموار کی اور اس نے کی نامی قبیلے کو اس حکومت کے قیام کے لیے اکٹھا کیا اور یہ حکومت اس وقت الدولت العبیدیہ کے نام سے مشہور ہوئی جب عبیدیوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے قیروان میں اغلبیوں کی جو حکومت تھی اسے اور مصر میں جو اخشیدیوں کی حکومت تھی ان دونوں کو ختم کر ڈالا قاہرہ شہر میں جو کہ مصر کا آج بھی دارالحکومت ہے معز لدین اللہ نے اپنا دارالحکومت بنایا اور اس وقت سے اس حکومت کو فاطمی حکومت کہا جاتا ہے قاہرہ شہر بھی انہیں فاطمیوں نے آباد کیا ہے عباسی خلیفہ مقتدر باللہ چونکہ بہت ہی کمزور تھے اس وقت اس لیے وہ اس خلافت کا راستہ نہیں روک سکے میرے بھائیوں اس کے بعد سیاسی اقتصادی اور معاشرتی واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں فاطمیوں کی حکومت ڈھیلی پڑتی گئی اور بالاخر ان کی حکومت ختم ہو کر رہی گئی فاطمی حکومت کی کمزوری اور زوال کا سلسلہ فاطمی بادشاہ الحاقمب امر اللہ کے زمانے میں شروع ہوا جو کہ کفر اور ظلم میں انتہائی درجے آگے بڑھ چکا تھا اور مستنصر بلا فاطمی کے زمانے میں یہ حکومت انتہائی درجے زوال کی طرف جانے لگی یہ جو مستنصر باللہ فاطمی تھا یہ ایک یہودی باندی سے پیدا ہوا تھا جس کی تربیت ابو سعید تستوری نامی یہودی کے گھر میں ہوئی تھی ابو سعید تستری کے گھر تربیت پانے والی یہ یہودن جو کہ مستنصر بلّہ کی ماں تھی اس نے فاطمی حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے ہمدین یہودی وزیروں کو مقرر کیا جن میں صدقہ بن یوسف فلاحی اور ابو سعید تستوری وغیرہ شامل ہیں ان لوگوں نے مل جل کر اپنے ہی جیسے یہودیوں کو حکومتی اور اہم عہدے حوالے کر دیے نتیجتا مسلمانوں پر ظلم و ستم کا جبر و تشدد کا ایک تاریک دور فاطمیوں کی حکومت میں شروع ہوا اور چار سو اکسٹھ ہجری میں سلجوقیوں نے حملہ کر کے شام سے مستنصر باللہ کے زمانے میں فاطمیوں کی حکومت ختم کر ڈالی اور نورمنیوں نے سسلی نامی جزیرے پر حملہ کر کے وہاں سے بھی فاطمیوں کی حکومت کا خاتمہ کر ڈالا فاطمیوں کے زمانے میں مصر میں ایک وبا پھوٹ پڑی جو ان کے زمانے کی سب سے طویل ترین وبا تھی یہ وبا چار سو ہجری چار سو چون سال تک یعنی جاری رہی وبا کے ساتھ ساتھ داخلی جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا آخر فاطمیوں کے وزیر بدر جمالی نے جو کہ عکا نامی شہر کا والی تھا جسے چار سو ہجری میں مستنصر نے مدد کے لیے بلایا تھا اس نے آ کر معاملات کو سنبھالا اور ملک کے نظام کو دوبارہ سے صحیح کیا مستنصر باللہ نے بدر جمالی کی بیٹی سے شادی کی ان کے گھر مستعلی نام کا بیٹا پیدا ہوا چار سو ستاسی ہجری میں مستنصر باللہ کا انتقال ہوا جو کہ ساٹھ سال تک تخت حکومت پر موجود رہا اس کی ہلاکت کے بعد اس کے بیٹے نزار نے حکومت کا دعویٰ کیا اور باپ نے بھی اسے ولیحت بنایا تھا لیکن بدر جمالی کے بیٹے افضل نے جو کہ فوجیوں کا سربراہ تھا اس نے اپنے بھانجے مستعلی کو آگے کیا اور جنگوں کے نتیجے میں نزار قتل ہوا نظار کے قتل کے ساتھ ہی اسماعیلی دو فرقوں میں بٹ گئے مستعلی فرقہ اور نظاری فرقہ اسی فاطمی بادشاہ مستعلی کے زمانے میں شام پر صلیبیوں نے حملے شروع کر دیے سن 493 ہجری میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جما لیا مستعلی کے بعد اور بھی بہت سارے بادشاہ آئے جن میں سے کسی کو معذول کیا گیا اور کسی کو قتل کیا گیا حتیہ کہ پانچ سو ہجری میں فاطمیوں کی یہ حکومت ختم ہوئی جس پر کسی افسوس کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کی یہ منحوس حکومت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے زمانے میں ختم ہوئی اور وہاں ایوبیوں کی حکومت قائم ہوئی میرے بھائیوں میری بہنوں استاد محترم فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ یہ جو فاطمی تھے یہ باطنی تھے کٹر قسم کے شیعہ تھے اس زمانے کے مستند اہل سنہ علما کرام نے ان کے کفر اور دائر اسلام سے ان کے خروج کا فتوی دیا تھا کہ یہ کافر ہیں اور زندیق ہیں ولانتی فوق کفری کفر کے ساتھ ساتھ یہ ظلم اور سرکشی میں بھی انتہائی ترقی کر چکے تھے وراثلہ کبار وہ ذرا اسلی بھینا میرارن اور ان کے جو بڑے بڑے وزرا اور حکمران تھے وہ صلیبیوں اور رومیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے وسطا غز مصر اور انہوں نے مصر پر قبضے اور جنگ کے لیے انہیں بلایا تھا وہ شام الم في ذلك کا زمان محمت سلیبی نالآق ہی اور یہ فاطمی اور ان کے حکمران شام میں موجود اس لشکر کے خلاف سف تھے جو اس زمانے میں صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھا جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ کے مجاہدین کے خلاف جو کہ صلیبیوں کے خلاف پوری دنیا میں جہاد میں مصروف ہیں ان کی جڑے کاٹنے اور ان کی ٹانگیں کھینچنے میں یہی شیعہ اور یہی روافظ ملوث ہیں برصغیر کے علاقوں میں بھی ہندوستان پاکستان اور خوراسان کے علاقے میں بھی اور شام میں بھی یہی وہ نصیری اسناشری شیعہ اور روافظ ہیں جو کہ مسلمان مجاہدین کے خلاف ان اسلام کے شیروں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں مصروف ہیں جو کہ اس زمانے میں سلیبیوں کے خلاف جہاد میں لگے ہوئے ہیں اللہ جل جلالہ نے جیسے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں ان شیعوں کا اور فاطمی حکومت کا قلع کما کروایا آج بھی ہم اللہ جل جلالہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے جو کہ پوری دنیا میں ان شیوں کی سازشوں مکر و فریب اور دھوکے بازیوں سے اہل سنت وال جماعت کی حفاظت فرمائے اور اللہ جل جلالہ اہل سنت کے جہاد مجاہدین اور ان کی آرزوئیں جو کہ عمارت اسلامی کے ساتھ متعلق ہیں ان کے اللہ جل جلال حفاظت فرمائے اللہ جل جل عمارت اسلامی کی حفاظت فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وسحب اجمائین سبحان علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ